I آعیشہ تا رضی اللہ عنہ قالت آعیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتی ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَغْتَ سَلَا من الْجَنَابَتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت تے غسل کیا کرتے يَبْدَعُ وَآغَاض کرتے یا غسلو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہی اعلی شمالی ہی پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالتے پایو غسلو پرجا ہوں تو اپنی شرمگاہ کو دھوتے پھر بدو کرتے سما یا عد پھر پانی لیتے فیا فی خلو افاب فی اصول شاعری تو اپنی انگلیوں کو اپنے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے صلا صاحف نات پھر اپنے سر پر تین چلو ڈالتے حافانہ چلو ڈالنا چلو ڈالتے اعلی آتی ہی اپنے سر پہ چلو ثم حقانات اعلی سائر جسدی ہی پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے سما غا ہی پھر اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے مدافع لی مسلم ان الفاظ یہ مسلم کے ہیں والا ہما فی حدی اور ان دونوں یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے لیے ہے میں رضی اللہ علیہ کی حدیث میں تما افراغرجی وا غا صلاح بشماری پھر انہوں نے پانی ڈالا اپنی شرمگاہ پہ اور اس کو بائیں ہاتھ سے دھویا ثم زارا با بھی پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ زمین پر مارا بقی روایاتی ایک روایت میں ہے اس کو مٹی کے ساتھ لوٹا دیا استعمال نہ کیا وفی اور اس میں یہ بات بھی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے پانی کو وہ جھاڑنے لگے اچھا اس حدیث میں غسل کا طریقہ بیان ہوا ہے لیکن پورا نہیں بیان ہوا اجمال نے بیان کیا ہے اس اجمال کی تفصیل بھی ہے احادیث کہ غسل کے لیے سب سے پہلے گنجا کریں شرمدا کو دھوئیں نجاتس گندگی جہاں لگی ہے اسے صاف کریں پھر اس کے بعد نماز والے وضو کے طریقے کے مطابق کو وضو کریں یعنی ہاتھوں کو دھوئیں کلی کریں ناک میں پانی چڑھائیں ناک کو اچھاڑیں چہرے کو دھوئیں گاڑی کا خلال کریں پہلے دایا بادو دھوئیں انگلیوں کو خلال کریں پھر بایاں دھوئیں بایاں کی انگلیوں کا خلال کریں پھر سر کا مسا نہیں کرنا حتی اذا بالا وارا لم يمسح حتی کہ جب سر کی باری آئے تو آپ نے سر کا مسا نہیں کیا وہ ابود آئے ہلما اس پر پانی بہایا ہے سر کی باری آئے تو پھر مسا نہیں کرنا بلکہ پانی کو سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ہے سر پہ تین چلو ڈالنے پہلا چلو دائیں طرف دوسرا بائی طرف تیسرا درمیان میں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے سارے بدن پہ پانی بہانا ہے پھر اس جگہ سے ہاٹ کے یہاں پہ آپ نے اصل کیا ہے وہاں سے ہاٹ کے الگ ہو کے اس جگہ سے پاؤں دھونے ہیں مسلن آپ غسے خانے میں وزو کرتے ہیں تو باہر نکل کے ٹوٹیاں پہ پاؤں دھو لیں پہلے دایا پاؤں پھر بایاں دایا پاؤں دھوئیں گے دایا پاؤں کی اونگلوں کا کلال کریں گے بایاں پاؤں دھوئیں گے تو بایاں پاؤں کی اگلوں کا کلال کریں گے یہ طریقہ ہے غسل کرنے کا غسل جنابت ٹھیک ہے تو اس میں وضو بھی سارے کا سارا شامل ہے صرف سر کا مسا نہیں بلکہ سر پہ پانی ڈالنا ہے سر کو دھونا ہے جب سر کو دھو ہی لیا تو مسے کی ضرورت مسا تھوڑا سا ہوتا ہے اور دھونے سے وہ بہت آگے کام نکل جاتا ہے اس لیے غسل کے وضو میں سر کا مسا نہیں اگر وضو قائم دائم رہے ٹوٹے نہ تو پھر اسی وضو سے وصل والے وضو سے نماز بھی پڑھی جاتی نماز بھی پڑیں گے میں کی میں اقل نو تلاک دیتی ہے کہ تیرا دماغ آدھار ہے مسان نہیں کرتا پھر اس حدیث میں ہے سما بارہ کا بھی یعنی سنجا کر کے ہاتھ بایاں زمین پہ مارا رگڑا مٹی کے ساتھ ہاتھ ہوئے آج کل آپ کے پاس یہ صابن وغیرہ چرکن نا جو مٹی ہے نا مٹی یہ اثر ہے مٹی کے ساتھ جو جراثیم مرتے ہیں وہ صابنوں سے نہیں چاہے صحت گارڈ ہو تو چاہے ڈٹور ہو تو چاہے جو مرد ہو مٹی کے ساتھ تو اب اس جدید دور میں بھی جو ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ اپنے غسل خانے میں مٹی کا بندوبست کرتے ہیں اس طرح ٹیفن ہوتا ہے نا ٹفن اس طرح ٹیفن کی طرح کے ڈبے لے کے اس میں مٹی بھر کے وہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر یوں ہاتھ مار کے مٹی ہاتھ پہ لگ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ وہ ہاتھ دھو لیتے ہیں اس کے بعد پھر صابن لگائیں جو مر جس طرح انہوں نے اپنے واشروم کے بیسن کے ساتھ جیسے صابن رکھنے کا اہتمام کرتے ویسے ہی ٹیفن نما ڈبہ بھر کے مٹی کا انتظام کرتے کیونکہ جو فائدہ مٹی کے ساتھ ہاتھ دھونے کا ہے وہ اور کسی چیز کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا اچھا پھر ادھر آیا ہے کہ اتحل مندی فور داخو میں تولیہ اور مال لے کے ہی آپ نے لوٹا دیا اچھا اب اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہانے کے بعد تولیہ نہیں استعمال کرنا چاہیے ان کی یہ بات گرمیوں میں تو ہزم ہو جاتی ہے سردیوں میں نہیں اصل میں اس سے یہ مانا نہیں ہے کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے استعمال کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا طریقہ تھا نہانے کے بعد جسم گونجنے کا صاف کرنے کا رومال کے ساتھ تولیے کے ساتھ مندیل تو وہ معمول کے مطابق لے کے لیکن آپ نے نہیں لیا استعمال نہیں کیا بلکہ ویسے ہی جو پانی زائد تھا اس کو ہاتھ سے اتار دیا چھاڑ دیا گرمیوں میں عام طور پہ بندہ نہا کے نکلے تو وہ جسم کو خشک تولیے کے ساتھ نہیں کرتا کیونکہ پہلے اس کو اتنی گرمی لگ رہی ہے نہا کے وہ کچھ دیر ہوا کے نیچے بیٹھتا تھا کہ ہوا اس کو پانی کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی لگے تولیے کا استعمال کرنا جائزہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو اگر طبیعت نہیں مانتی بندہ نہ کرے چلو آگے <تصفح> اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اني راكم اشد شعر راسي اراغ دخول مثل جنابتي وفي روايه ولي عيسى فقال لا انما يكفيك ان تحتي على انما يكفيكي ان تحتي على راسك ثلاثه حثيات و هو مثلها وان الله عنها قالت امّ سلامہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں قلتو تو میں نے کہا یا یار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نم راتم میں ایسی عورت ہوں کہ اشد شہر میں اپنے سر کے بالوں کو سخت کر کے باندھتی ہوں آفا ان خودی وسلیل جناباتی تو کیا میں اس کو جنابت کے وسر کے لیے کھول دوں وفی روایاتین ولی حیدہ اور ایک روایت میں ہے حیض کے اسر کے لیے کھول دوں تو آپ نے فرمایا لاہ نہیں انفی کی انیاتن تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پہ تین چلو پانی کے ڈال لے اور اپنے مینڈیاں کی ہوتی ہیں گوسر پنجابی میں جس کو کہتے ہیں مینھی پنجابی میں گود اب اس کو وہ باندھنا کرنا ایک تو وہ سادہ سی بنا لیتی ہیں پیچھے کہیں وہ بڑے طریقے سے ادھر سے ادھر سے بالوں کو اکٹھا کر کے چھوٹی چھوٹی مہندیاں بنا کے پھر وہ اسے بال بڑے مضبوطی کے ساتھ بن جاتے ہیں وہ اوارا نہیں ہوتے ادھر ادھر پھیلتے نہیں ہیں تنگ نہیں کرتے تو اب اس نے وہ مینڈیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہیں تو مسلے जनाबत کرنے کے لیے اس کو یہ کھولنے کی ضرورت نہیں की کی बालों بالوں کی جڑوں تک پانی है ہے وہ پہنچ جائے بالوں کو करना کرنا ضروری نہیں ہے بال اگر خشک رہ بھی جائیں گے تو رہ جائیں سر نہیں خشک رہنا نہ چاہیے فرق سمجھ آ رہی ہے یہ جو مہندی اس کی ہے اب وہ اگر وہ نہیں کھولے گی تو ظاہری سی بات ہے کہ بار ساروں تک پانی نہیں پہنچے گا خصوصا جب اس نے تیل بھی لگایا ہو اگر تیل لگا کے مہندیاں تیل اور پانی تو کبھی جمع نہیں ہوتا تو سر کے بالوں کو دھونا ضروری ہے ہاں سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے وہ میڈیاں کھولے بغیر بھی یہ کام ہو جاتا ہے وعن اللہ عنہ اللہ عنہ ہے کہتی ہیں قال رسول اللہ صل اللہ علیہ و رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے فرمایا لا احل المسجد لحائد ولا جنوبن میں مسجد کو حلال نہیں کرتا حاعدہ کے لیے اور نہ ہی جنبی کے لیے رواہ ابو ابودا اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے وہ صحا حبن وزیماتا اور ابن فضیما نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو یہ نص ہے اس بارے میں کہ حاضہ اور جنبی مسلم میں نہ جائیں لیکن یہ روایت معلول ہے اس بارے میں حکم یہی ہے کہ حائدہ اور جنبی بلا امرے مجبوری مسجد میں نہ جائیں نہ بیٹھیں پران مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے والا جنوبن اللہ عابری سبیر تغیر ہاں راستہ اگر ہے مسجد کے اندر تو اس کو گزرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے پھر گزر جائے وگرنہ جنبی نہ جائے حتیہ تک کافی ہو حتیہ کے وہ غصے کا بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فائدہ عورتیں بھی عید کی نماز کے لیے آئیں عیدگاہ میں آئیں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی نہ پڑھیں لیکن آئیں مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو اور کیا کہا وا سل مفل حیضی عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں تو مسلح سے نماز کی جگہ سے ان کو الگ رکھا ہے عید کے موقع پر تو مسجد جو نماز کی جگہ ہے ادھر حیض والی عورت کیوں کر جائے گی ہاں کسی کام کی غرض سے جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کہا ناویری نیل خوب مراثہ مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ کہتی ہیں میں تو حیض کی حالت میں ہوں آپ نے فرمایا نہیں سچ کی یدین کی تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی کام کی غرض سے جائے اور آ جائے جمبی کے بارے میں بھی یہی کہا ہے نا آبیری اللہ آبیری حتی ہوتا تو حکم یہی ہے اب ایک آدمی مسجد میں سویا اس کو اختلام ہو گیا اب وہ اٹھے مسجد سے نکل جائے روشن کر کے آ جائے اختلام ہونے کے بعد بھی مسجد میں پڑا رہے جان بوجھ کے لے جا رہے مسجدوں میں ہی جو رہتے ہیں اگر وہ جمبی ہو جاتے ہیں تو اٹھیں اور جا کے غسل خانے میں گسر کریں پھر واپس آ جائیں اور گسر کرنے کے لیے آپ نے رابی پہ تو نہیں جانا ہاں بلا امرے مجبوری نہیں جانا کوئی مجبوری ہو تو پھر کوئی حرض نہیں ہے تو مجبوری جو ہوئی ویسے نہیں فائدہ اور جمع پرہیز کریں بچے وہ انہا ردی اللہ تعالی عنہ انہیں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتی ہیں کنتو تو اب کا سیدھو آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلما ان واقع میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے کنتو تو کنتو کا سیدھو کن ہے نا چلے مظاہرے پر داخل ہوا تو اس نے اس کو ماضی استمراری کے معنی میں کر دیا غسل کیا کرتے تھے مادی سمراری پاسٹ کنٹینوس ایک ہی برتن سے اصر کیا کرتے تھے تخ طالی دینا فی ہی ہی ہمارے ہاتھ اس میں مختلف ہو جاتے غسر کس سے ہوتا من الجناباتی جنابت سے اس جنابت کرتے تو کبھی ہمارے ہاتھ مختلف ہو جاتے اور اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا اب نے کے نے ادا کیا ہوا کل کبھی مل جاتے نہیں کبھی دونوں اکٹھے ہی چلو بھرتے کبھی پہلے میں بھر لیتی بعد میں وہ بھر لیتے چلو ایک ہی برتن میں سے غسل کرتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ رو جین میاں بیوی بی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو غسل مرنے کے بعد دے سکتے ہیں تو زندہ حالت میں کیوں نہیں دے سکتے زندگی میں بھی ایک دوسرے کو نہلانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ نہلا سکتے ہیں اکٹھے گسل کر سکتے ہیں اور ایک ہی برتن سے بھی اصل کر سکتے ہیں آج کل تو ٹوٹی ہوتی ہے صابن اس سے پانی سر سر نکلتا رہتا کچھ وہ مطلب ہے کہ بالٹی یا ٹب وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں آج بھی تو ٹھیک ہے ایک ہی ٹب سے دونوں گسل کر لیں کوئی اور حرج نہیں لوگوں نے گھروں میں سویمنگ پول بنائے ہوتے ہیں اب تو وہ پلاسٹک کے بنے بنائے ملتے ہیں سویمنگ پول سمیت کے چھوٹا سا کر کے اس کو رکھ لیتے ہیں ضرورت پڑتی ہے اس میں وہ ہَا بھر دیتے ہیں وہ بہت بڑا سویمنگ پول بن جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں بچوں کے لیے بڑے بڑے, بڑے بھی ہوتے ہیں آپ کے اس کمرے جتنا بھی سویمنگ پول ہوتا ہے اور اس میں پانی بھار اور پھر وہ گھر میں ہی نہان لیتے ہیں باہر جانے کی بجائے تو اتمیاں بیوی ہوں پھر تو کوئی مسئلہ جب بچے بھی ہوں یا بہن بھائی اس طرح کا معاملہ ہو گھر میں پھر نہیں پھر عورتوں کے لیے حمامات میں اترنا نہ جائزہ سویمنگ پول میں تو زو واٹر پارک میں جاتی ہیں عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ان عورتوں پر جو سویمنگ پولس میں جا کے نہاتی ہیں میاں بھی ہوں پھر کوئی ٹینشن نہیں عورت عورتوں کے سامنے بھی نہیں کیوں وہ نہائے گی تو اس کا وہ سارا جو کپڑے ہیں وہ جسم کے ساتھ لگ جائیں گے سارا کچھ اس کا ننگا ہو جائے گا ایسے ہی ساحل پہ نہانے کے لیے جاتی ہیں ساحلوں پہ کراچی کے ساحل پہ جائیں تو وہاں پر بھی یہ بڑا دند ہوتا ہے ہر ملک میں جہاں پر بھی ساحل لگتا ہے سمندر کا تو وہاں پہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں ٹھیک نہیں ہے رضی اللہ کالا ابو ہوریگر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تختہ کلّی شعرا تین جناباتن بے شک ہر بال کے نیچے جنابت ہے سب سل شعرا و تو بالوں کو دھو لو اور چمڑ کو صاف کرو بشر چمڑا جلد ابو ابودی واہ امام اداؤد اور ترمودی نے اس کو روایت کیا ہے اور ان دونوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ہار سبن وجیح کی روایت ہے یہ اور ہار سبن وجیح ضعیف ہے منکر ہے اس کی ذریع ولی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحوہو اور مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی روایت بھی ہے اسی طرح کی کفی ہی راوین مشغول اور اس میں رابی مشغول ہے رابن اثر میں کیا تھا رابلے کردن راوین کردن کا والی تعلیل کی اس میں تو راوین ہو گیا ہاں راون موصوف مجہول اس کی ایک وہ کاذن والی تعلیل آتی ہے کسی کو جائن جای، ایک ہی تعلیل ہے جائن کی کازیون کی راویون کی تعلیل ایک ہی ہے <تصفح> کیا تعلیل ہے جا جا جا کی بات، یا کسم فائل کے الف کے بعد واقع ہوئی ہاں پھر ہاں یا کو حمزہ سے بدل دیا جاتی ہو گیا انتقاء ہاکی رین کدھر سے آ گیا یہاں پر جما شکیل تھا جما کو گرا دیا ٹھیک ہے ہاں نون تنوین کے درمیان یا اور نون تنوین کے درمیان اجتماعی خاطے ہاں یا کو گرا دیا دی، تو جا. اسی طرح راوی ہاں صحابہ تو سارے کے سارے ادول ہوتے ہیں va